سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالی سے روایت کرتے ہیں یعنی یہ حدیث حدیث قدسی ہے فرمایا اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے ابھی اس نے عمل نہ کیا ہو اللہ تعالی اسے اپنے یہاں مکمل نیکی درج فرما لیتا ہے اور اگر نیکی کا ارادہ کرے اس پر عمل بھی کر لے تو اللہ تعالی اس ایک نیکی کو اپنے یہاں دس گنا سے لے کر سات سو گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ تک لکھتا ہے۔ اور اگر انسان صرف برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے یہاں مکمل نیکی لکھتا ہے اور برائی کا ارادہ کر کے عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اسے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6491 سحر مسلم حدیث ایک سو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکی کی توفیق دے آمین حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جسے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بیان کریں اس حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے مگر عام اس کی تکمیل سے قاسر رہے یعنی عمل نہ کر سکے تو محض ارادے ہی کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر کے عملاً بھی اسے انجام دے لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں دس گنا سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور عملاً انجام نہ دے تو یہ بھی اس کے نام اعمال میں پوری نیکی درج کی جاتی ہے اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد عملاً برائی کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں صرف ایک برائی یا گناہ لکھا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی وسعت کا پتا چلتا ہے کہ نیکی تو صرف ارادہ کرنے ہی سے لکھ لی جاتی ہے اور برائی جب تک عمل سرزد نہ ہو لکھی نہیں جاتی بلکہ اگر برائی کا ارادہ کر کے اسے شعوری طور پر ترک کرے اور چھوڑ دے تو یہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے اسی طرح ایک نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ہے پھر یہ عجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ سات سو گنا تک پہنچ جاتا ہے بلکہ اس کے بعد بھی اس کی برکت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے عامل یعنی عمل کرنے والے میں جس قدر اخلاص زیادہ ہوتا ہے نیکی کا محل جس قدر موضوع ہوتا ہے اس کے ثواب میں اسی لحاظ سے اضافہ ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے قرآن مجید سورہ انام آیت 160 میں ہے من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ جو شخص نیکی کرے گا تو اسے اس کا دس گناہ ملے گا اور جو برائی کرے گا تو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا اسی طرح سر یو روس نے منل ملا اور جن کے اعمال برے ہوں گے انہیں برائی کا بدلہ اسی جیسا ملے گا اور ذلت و رسوائی انہیں ڈھانکے ہوگی انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور ان کا حال ایسا ہوگا کہ گویا ان کے چہروں کو رات کے تاریخ ٹکڑوں سے ڈھانک دیا گیا ہے وہی لوگ جہنمی ہوں گے وہاں ہمیشہ رہیں گے اسی طرح سورة القصص آیت 84 میں ہے من جاء بالحسنت فلہو خیر منها ومن جو شخص بھلائی کرے گا اسے اس سے بہتر ملے گا اور جو برائی کرے گا تو برا کرنے والوں کو ان کے عمل کا ہی بدلا دیا جائے گا اللہ تعالی کی کریمی اور اس کی رحمتوں کا فیضان دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا تو قیامت کے دن اس کے بدلے اسے دس نیکیاں ملیں گی اور کبھی سات سو تک بڑھا دی جائیں گی اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کے نام اعمال میں ایک کی جگہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی اسلام سے پہلے کی ہوئی تمام نیکیاں اس کے حق میں ثابت رہتی ہیں اور جس قدر گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں وہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد والی زندگی کا حساب ہوتا ہے ہر نیکی کی سزا کم از کم 10 گنا ہوتی ہے اور اس میں سات 700 گنا تک اضافہ بھی ہو جاتا ہے البتہ برائی کی سزا اتنی ہی ملتی ہے جتنی برائی ہو وہ بھی اللہ تعالی کو منظور ہو تو معاف کر دے ان تمام آیات و حادیث سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ازحد مہربان ہے انسان اگر برائی کا ارادہ کر کے اسے ترک کر دے تو بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ عمل نہ کرے اس وقت تک اس کو برائی نہ لکھو یہاں تک کہ اس کا ارتکاب کر لے اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھو جب کوئی انسان نیکی کا قصد کر لے ارادہ کر لے اور اسے عملی طور پر نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو صحیح مسلم حدیث نمبر 128 نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے پوچھتے ہیں یارب فلاں بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کا ارتقاب کرے گا یا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے دیکھتے رہو اور اس پر نظر رکھو وہ یہ برائی کرے تو یہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دینا اور اگر اسے ترک کر دے اور عمل نہ کرے تو یہی ارادہ گناہ نیکی لکھ دینا کیونکہ وہ میرے خوف کے بنا پر اسے ترک کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی اسلامی زندگی کو بہتر بنائے تو اسے زندگی بھر ہر نیکی کا ثواب دس گنا سے سات سو گنا تک ملتا ہے اور ہر گنا صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے برے خیالات اور ارادے معاف کر دیے ہیں جب تک کہ ان پر عمل کے لیے کلام یعنی گفتگو یا عملی اقدام نہ کرے یہی چیز قوان مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے جیسا کہ سورہ ہجر آیت انچاس میں ہے عبادی انی انی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ جب انسان نیکی کرے تو محض نیکی کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں چنانچہ باری ہے ان <سلام> بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے سر آیت ایک سو بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جیسا کہ وضو کرتے وقت ہر آزود ہونے کے ساتھ ہی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دھلتے چلے جاتے ہیں حضرت عامر بن ابیسا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ وضو کا کیا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اچھی طرح ہاتھ دھو تمہارے ہاتھوں کے گنا جائیں گے اور جب تم کلی کرو ناک میں پانی ڈالو چہرہ اور کہنیوں تک بازوں کو دھو سر کا مساح اور ٹخنوں تک پاؤں دھو کر فارغ ہو تو تم اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے اور جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوئے ہو وضو کی فضیلت اور یہ حدیث سن کر ابو امامہ نے امر بن آبیسا سے کہا ذرا سوچ کر دھیان سے بتائیں کہ کیا اس قدر ثواب محض ایک محفل میں حاصل ہو جاتا ہے تو امر بن آبیسا رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری موت کا وقت قریب ہے میں کوئی تنگ دست بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر جھوٹ باندھوں اور لوگوں سے مفاد اٹھاؤں فائدہ حاصل کروں اللہ کی قسم میں نے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میرے دل نے اسے خوب یاد رکھا سن نسائی حدیث نمبر 147 ہم اکثر گناہ کرتے رہتے ہیں اور کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں کیا نیکی کریں اللہ کے بندوں نیکیوں کا جب بھی موقع ہے کرتے جاؤ انشاءاللہ اللہ تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اللہ ہم سب لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین